تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں مواف فرما دیا جائے گا اور اگر پھر وہی وہ کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے